اگر تمہیں پائیں تو تمہارے دشمن ہوں گے اور تمہاری طرف اپنی ہاتھ اور اپن زبان برائی کے ساتھ دراز کریں گے اور ان کی تمنا ہے کہ کسی طرح تم کافر ہو جاؤ